ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شغور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضم له ومن يهدن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محجفاتها وكل محجفة بلعة وكل بلعة جلالة وكل بلالة في النار من يثع الله ورسوله فقد أشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ذل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد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 افلح من الدنيا خیر اللہ, ابقا الصحف الاولى صحف اللہ تعالیٰ کی حمر و صلاح اور تشبیح و تقدیس اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی پر روز و سلام کے بعد شریعت میں جو ہمیں فکر دی ہے اور اس شریعت کے فہم کے لیے جو ترتیب رکھی ہے اس کا آج کل شعور مفقود ہے نقوی اکم ہم مختلف مسائل اور مشاغل کا شکار ہیں یہ مہینہ بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بیان کرنے کا مہینہ ہے سورت کانفرنس اب تک ہو رہی ہے لیکن سیرت طیبہ کا اہم ترین جو پہلو ہے اس کی طرف بہت کم توجہ ہے اگر آپ ایک جملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کا خلاصہ معلوم کرنا چاہیں تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ تعالی کی عبادت اور طریقہ عبادت پر مرکوز ہے بس یہ پوری زندگی کا ماں حاصل ہے ایک اللہ کی عبادت اور کس طریقے سے عبادت کرنی ہے ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے دلندر کی سیرت تجربہ کی طرف منسوخ کی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالی کی عبادت اور اللہ کی توحید بیان فرمائی اور یہی سب سے اہم مسئلہ ہے یہ قائمات غور کیوں نہیں کرتی دنیا والے غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالی نے جس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے ہر نبی کو بھیجا وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں غلط عباس امت اور رسول ہے علی احمد اللہ وسکا ہم نے ہر امت ہر قوم ہر بستی میں رسول بھیجا جس کی کوئی اور دعوت ہو یا نہ ہو لیکن یہ دعوت ضرور دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر تابوت کا انٹار کر دیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس مسئلے کی طرف ہر نبی نے بلایا آخر وہ کتنا اہم ہوگا مسائل اور بھی بہت ہیں لیکن ہر نبی کی دعوت کا انتقال جو ہے نقطہ ابتدا بھی کہہ لیجیے اور نقطہ انتہا بھی کہہ لیجیے یہی چیز کیا یہ بات قابل غور نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کس قدر اہم ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ طیبہ کا۔ بالکل ابتدائی موڑ ہے تم اللہ تعالی نے وہی نازر فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوحل مدستر تم فر پیائے نبی کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ لوگوں کو ڈراؤ ڈرامہ کس چیز سے ہوتا ہے جو غلط اعمال کو کر رہے ہیں ان غلط اعمال کی نشاندہی کرو اور بتاؤ انہیں کہ ان غلط اعمال کا نتیجہ جہنم کے عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگا ڈرانا معصیتوں پر ہوتا ہے نافرمانیوں پر ہوتا ہے بدعمالیوں پر ہوتا ہے یعنی اللہ رب العزت اپنے کرمبر کو حکم دے رہا ہے کہ اب آپ برس عام کھڑے ہو کر ڈرائیے یہ دعوت اب تک پوشیدہ تھی اب آپ کھڑے ہو ڈرائیں لوگوں کو اب ڈرانے کے لیے یہ دیکھا جائے کہ اس قوم کے کی اعمال کیا تھے انہیں کس چیز پہ ڈرایا جائے وہ قوم حقیقت میں بڑی بدآمالیوں میں مبتلا تھی باقا دنی جنا اس قوم میں عام تھا پوری پوری رات موسیقی اور ناچ گانے کی محفلیں با رہتی تھی جناح کی شکل ایسی تھی صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہے کہ کل میم سب نایات اللہ بنتے کہ زانیہ عورتیں اپنے گھروں میں جھنڈے میں سکھ کر کے بیٹھتی تھیں تاکہ دور سے معلوم ہو کہ یہاں زانیہ عورتیں رہتی ہیں اور آنے والے بنا روک ٹوک آئے جنا کی ایسی ایسی محیط شکلیں تھیں جو عورت کو کھلی چھٹی تھی تو اپنے گھروں میں جتنے چاہے مردوں کو طلب کر لے یہ کوئی عیب نہیں تھا اور اس سیاح کاری کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو اس کو ان سے جس رئیس کی طرف چاہے منسوخ کر دی اس طریقے سے وہ مال بٹور تھی اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کا نام لیتی کہ یہ بچہ اسی کا ہے اور اسے یہ قبول کرنا پڑتا کتنی بدترین شکلیں تھیں جناتی۔ اور ڈاکہ زنی ان کا اصل وطیرہ بن چکا تھا پاٹنوں کو لوٹنا الغرض ہر بہت سی برائیاں تھیں ایک برائی شرک کی بھی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ڈرانے کا حکم مل چکا ہے ان تمام برائیوں کو دیکھنے جناح بھی ہے ڈاکہ زنی بھی ہے آپس کی لڑائیاں قتل و غارت گری لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس چیز سے آگاہ کیا کس چیز سے متمقع کیا پھر اس چیز کا کیا مقام اور کیا شان بنے گی اللہ کے بہم پر دعوت عام کے لیے جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے تو کہا کہ عئی اللہ کیا لوگوں الا اللہ کرو اللہ کی توحید کا اقرار کرو صرف سے بچو رقم نویر اندو میں قیامت سے پہلے تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں اللہ کے پیگمبر ڈرا رہے یعنی معاشرے میں موجود ضلع یہ مرد ہے لیکن شرک سے بڑا نہیں کہ ڈاکہ زنی یا کپڑوں کی تال یہ ساری بیماریاں ہیں لیکن ان سب کا سردار جو ہے وہ شرک ہے اللہ کے پگمبر نے پہلے کھڑے ہو کر جناب نہیں کہ چوری اور کپڑوں غارب گری سے نہیں ڈاکہ زنی سے نہیں بلکہ شرک سے کیونکہ یہ امن امراض ہے نمبی نشایا اللہ کے دربار میں ہر گناہ سے معافی مل سکتی ہے توبہ کے بغیر بھی معافی مل سکتی ہے لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون طیبہ کا یہ اہم ترین مور ہے جب اللہ نے ڈرانے کا حکم دیا اس قوم کو جو سینکڑوں معصیتوں اور سینکڑوں بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا عالم بلند کیا اور سب سے پہلے دعوت دی اور قوم کو آگاہ کیا بچے حالانکہ معصیتیں اور بھی تھیں اور بڑی بدترین تھی وہ اللہ کے پغمبر کی سیرت کا یہ پہلو کہا گیا کہ سب سے پہلے عقیدے کا تحفظ اور تحریر کا تحفظ لوگوں کو یہ بتانا کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے وہی اللہ رب العزت معبود ہے مشکل کشاہ ہے تمام حادثیں پوری کرنے والا ہے یہ سیرت کا اہم ترین پہلو ہے اور اگر بصیرت ہو اور اللہ تعالیٰ شعور کی توفیق دے دے تو انسان اور ایک مکلف ہر عمل سے پہلے اس چیز پر غور کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی توحید کا مکمل فہم ہونا چاہیے توحید سے جو جاہل ہوگا وہ قیامت کتنی معذور نہیں ہوگا اس کا یہ جہل اس کے لیے عمر نہیں بنے گا آپ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں تو اتنی بڑی تعداد پر مشتبل انبیاء کی ایک ہی دعوت ہے یہ دعوت کتنی اہم ہوگی بعض نبی تو یہی دعوت جیسے جیسے دنیا سے چلے گئے انہیں کسی اور معصیت پر تگڑ لگانے کی نوبت ہی آئی یہ اہم یہ دعوت ہے تو اس کائنات کو یہ بتانا کہ تمہارا رب اور مالک اور خالق اللہ ہے یہ بڑی اہم دعوت ہے یہاں اسی طاقت کی اساس پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایک مکھی کی بنا پر جہنم میں داخل کر دیے گئے اور کچھ لوگ ایک مکھی کی بنا پر جنت میں داخل کر دیے گئے بنیاد جو ہے وہ توحید انہوں نے اس تاہود کی بات مان لی اور غیر اللہ کے نائم پر مکھی چڑھا دی دنیاوی اعتبار سے ان کی جان بچ گئی لیکن حقیقت میں وہ جہنم کا نقمہ را دیے گئے واہر بات معمولی تھی ہے لیکن معمولی مت سمجھیے کہ مسلا اللہ کی توحید کرے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم مسلمان ہیں ہر عقیدہ ہیں یہاں جان بچاؤ آگے جا کے توبہ کر لیں گے کراچے شرک پر مشتمل وہ کام کر بیٹھے اندہ کے بیگمبر نے فرمایا تھا دفاع وہ جہنم میں داخل کر دیے گئے وہ فرد جہنگل کا نکنا بن گیا دوسرے کی باری آئی اس نے کہا کہ غیر اللہ کے نام پہ یہ نظرانے یہ پیش کرنا میرے عقیدے کے خلاف انہوں نے کہا نظرانہ نہیں مانتے ایک مکھی ہی اٹھا کے رکھ دو آج کے دن ہمارا یہ دستور ہے کہ ہر گزرنے والا جہاں کچھ نہ کچھ پیش کر کے جائے گا ایک مکھی ہی پیش کر دو اس نے کہا نہیں یہ توحید کے بڑا تھی انہوں نے اس کی کزن اڑا دی ظاہر وہ مر گیا قتل کر دیا گیا چبر کی حالت میں اجنبیت کی موت غربت کی موت رسوم اللہ وسلم نے نشان فرمایا پتاخل اور وہ انسان جنت میں داخل ہوگی آبی جیت گیا کامیاب ہو آئی تو و اقرامہ آہد المنشرا کہ نہ ہی وہ نارو بسل جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اتنے ہی فات لے یہ توحید کے مظاہرے یہ شرک کی نحروس کہ توحید کیا علیشان ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل سے جنت مل گئی اور شرک کتنی منحوس چیز ہے کہ اسی جیسے چھوٹے سے عمل سے جہنم مل گئی رسول اللہ نے فرمایا ابن عباس کی یہ روایت ہے حکم مرحور ہے کہ ایک ہی مکھی ایک شخص کے جنم کے داخلے کا سبب بن گئی اور وہی مکھی ایک شخص کے جہنم کے داخلے کا سبب بن گئی, گئی اللہ تعالیٰ قیامت کے نہیں کہ ہار جیسے گناہ معاف کر دے گا لیکن ایک ذرے کے برابر شرک معاف نہیں ہوگا اتنا اہم مسئلہ اسی اس لیے رسول اللہ سب نے اپنی پہلی دعوت یہ نہیں تھی کہ لوگوں شرم کرو اس کرتے ہو اس سے بات آ کا کہ ڈاکے چھوڑ دو چوریاں چھوڑ دو اپنا حرف کریب چھوڑ دو یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ شرک چھوڑ دو اور ایک اللہ کا کرنا پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو صرف لاہے اتنا ہی دن ہے یہ صرف کلمہ پڑھ لو نہ ابھی نماز ہے نہ روبہ نہ حج نہ زکوٰۃ صرف کلمہ پڑھ لو کتنے مبارک وہ لوگ تھے جنہوں نے اس حال میں کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے دروازے میں پہنچ گئے صرف ایک قلمے کا لطف ایک قلم کے تلخ ان کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بن گیا کوئی سدا کیے بغیر کوئی مار خرچ کیے بغیر جنت میں پہنچ گئے یہ توحید کی طاقت مصیرت طیبہ کا اہم ترین پہلو کسی مکی دور میں ایک اہم ترین پہلو اور قابل غور ہمارے ہاں یہ دین چند جذبات کا نام بنا دیا گیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں دین کی روح سے ناچنا میں ابو تعریف کی مثال آپ کو دیتا ہوں جتنا قرب اس کو اللہ کے پیغمبر سے حاصل تھا کسی کو حاصل ہے اپنی آج مائی کا نال یہ دعویٰ کر سکتا ہے کس قدر اللہ کے پیغمبر کی خدمت کی ہر مول پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اللہ کے بلندر کی عزت کا اللہ کے بلندر کی جان کا محافظ اللہ کے بلندر کی کسارت کرنے والا بچپن سے رسول علیہ وسلم کو پاؤنے والا کوئی قربی کسی اور کو یہ حاصل ہے نبی اسلام کی دعوتی زندگی پر مان کسن مول آ تو ابو طالب مسلمان نہ ہونے کے باوجود اپنا سینا پان بھی ڈب جاتا ہے اور پوری قوم کو ملکارتا ہے میرے بھتیجے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے یہ ایک دنیاوی تعلق ہے اس میں کوئی کمی نہیں جب نبی اسلام کا خدیجہ سے نکاح ہوا تو برادری کی آنکھوں میں تجویز تھی کہ یہ عبداللہ کا یتیم اور ایک طرف خدیجہ مالدار خاتون جس کی انٹرنیشنل تجارتیں کتنی بےجور بے چکی بے شادی ایک طرف غربت ہی غربت ہے دوسری طرف دولت ہی دولت ہے یہ نکاح کچھ سچ نہیں رہا سچ نہیں رہا ابو طالب نے ان نگاہوں میں یہ مداخ بھاگ لیے اس کی گھاٹ نبرے اس مداق کو سمجھ گئی خطبہ نکاح پڑھتے پڑھتے اس نے کہا کہ ائی ہم لوگ یوالی محمدن یوانی و اقلم و نبل و سجاعت تم میں سے کون ہے وہ شخص تو میرے بتیجے محمد کے ہمسر ہو شجاعت کے لحاظ سے ترم کے لحاظ سے اور ذہانت کے لحاظ سے اور تمام خسائل خیر میں اگر کسی میں ہمت ہے میرے بھتیجے کی ہمسنی کے دعوے کی تو کر سامنے آئے گا کتنی بڑی برادری کو نلکار دی یہ روح سپہنے کا واقعہ سب لوگ جانتے تھے کہ ان مکاری میں خیر میں محمد کی ہمسن کوئی نہیں سب خاموش بیٹھے کہا کہ ہاں تمہارے ذہنوں میں دولت کا خناس ہے کہ یہ غریب ہے یہ ہے دولت کا خناس ہے تو دولت مکارے میں خیر میں سے نہیں مال تو ایک سائے کی مانند جو کبھی کہیں اور کبھی نہیں ابھی موجود ہے اور ابھی غائب ہو گیا ابھی اس طرف ہے اور ابھی اس طرف ہے یہ تو بدلتا رہتا ہے اپنی جتنے اپنے مقام تبدیل کرتا رہتا ہے تالت مکارے میں خیر میں سے نہیں ہے لیکن اگر تم یہی سمجھتے ہو اس کو مکاری میں خیر میں سے قرار دیتے ہو تو علیہ یہ خدیجہ کے مہار تو مقرر کرو پر آگاہ میں کر کے جاتا ہوں یہاں بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے بتاؤ کیا مار لیتے کس قدر عزت دی کس قدر حفاظت کی اللہ کے نبی جب نبی بنا دیے گئے نبیمر کا اعلان کر دیا اس وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑا سات بڑے بڑے اہم مقامات پر اپنے بتیجے کا ساتھ دیا اس کے دل سے آواز آتی تھی کہ آپ نبی نبیے بڑھاتے ہیں اطب تاریخ میں ابو طارف کے اشعار منقول ہے مرتبہ دین ندین و محمد نہ ہزار و مسبت نہ مجھمزاقین ہوں یہ مجھے معلوم ہے کہ محمد کا دین سب سے بہترین دین ہے مرامت کا خوف نہ ہوتا اور اس طال و زمین کا خوف نہ ہوتا تو میں اس دین کے ظاہر ہوتا اس دین کا محافظ ہوتا اس دین کو قبول کرنے والا ہوتا جو ساری باتیں موجود ہیں اللہ کے پیغمبر کا قرب اللہ کے پیغمبر کا ساتھ اللہ کے پیغمبر کی معیت اللہ کے پیغمبر کی حفاظت اللہ کے پیغمبر کی کفالت کیا کیا کام اس میں نہیں کی آج ہے کسی کو یہ دعویٰ ہو کہ اس کو ایسا قرب نصیب ہو اللہ کے پیغمبر کا اتنے گہرے تعلق کے باوجود اس کی زندگی میں یہ مقام آیا کہ آج وہ بستر مرد میں پڑا ہوگا موت کے خاص میں پرستان میں نظر آ رہی نبی اسلام کو اپنے چچا کی اس مرض کا علم ان ہوتا ہے عیادت کے لیے پہنچ گئے عیادت کے لیے اور دعوت کے لیے کمرہ بڑا بڑا ہے روسائے قریش سے اور کسی نے محمد رسوم نے قریب جانے کے لیے جگہ کے دیگمپور نے کمرے کی چوکٹ سے آواز دی کہ یا آم نے اب تو لائر پڑ لو یہ اہم ترین دعوت معلوم ہے یہ بات کہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں یہ خدمت یہ تعلق یہ محق تھے یہ تفاق تھے یہ دولت کی ریل پیل اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اللہ کی توحید کو تو قبول نہیں کرو گے کتنا اہم پہلو ہے سیرت یہ بات ہے آپ کو کرنا پڑ لو اب اطالف پڑھنا چاہتا ہے لیکن برادری کو دیکھ رہے جب یہ گھما رہے اس طرح اس طرح. اور برادری کی نگاہوں میں وہی تعلق نہیں کہ اب اطالف سوچو ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے یہ ہمیشہ یہ اقدام غلامت کا واعث بن جائے اور لوگ تمہیں تانے دے کے دیکھو مرتے وقت اپنے آواز باد کے دین کو چھوڑ گئے یہاں مجھے کہنے دیجیے کہ یہ برادری یہ بھی ایک بہت ہے اس دور کا کہ توحید کو قبول کرنے میں اور سیدھے راستے کو قبول کرنے میں ایک دیوار ہے اور جب تک اس دیوار کو مسمار نہیں کیا جائے گا حق میں نہیں ہوگا حکیم بنے نظام ربیع لال ہو خالدمین ربی اللہ عنہ ان دونوں کے یہ قان منقون ہے کسی نے سوال کیا کہ تم اس قدر ذہانتوں کے مالک اتنے ذہین اتنے فطیل لیکن تم نے دین کی دعوت بڑے دیر سے قبول کی اتنا ذہین انسان کو اس کے لائق ہی جی تھا کہ وہ فوراً اس کو قبول کرتا اس قدر تم نے تاخیر کیوں کر دی تو ان دونوں کا جواب ہے کہ پہلے ہماری عقل کی بار بار ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں تھی ہم خود نہیں سوچتے تھے جو وہ سوچتے اس کو مانتے تھے لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے اپنی عقل کو اپنے بزرگوں کے تسلط سے آزاد کیا اور خود سوچا اور جب سوچا تو فوراً حق کو قبول کر لیے یہ برادری بھی ایک دیوار ہے حق کو قبول کرنے میں اب اس کے سامنے آ گیا ہی ہائل اللہ کے پیغم پر جگہ بناتے بناتے قریب پہنچ گئے اب اس کی چار پائی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کل لا بھی اگر بلندہ بلند سے نہیں پڑھنا تو چھپ کر میرے کان ہی کلمہ پڑھ گئی اتنی خدمت اتنی محبتیں اور یہ زندگی بھر کی کفالت اور یہ ساتھ کے بھر کو گمارا نہیں یہ چیزیں لائے گا جائیں کہا کہ میرے کان ہی نکلنا پڑ گئی اور ہاتھ بلاک میں اپنے پروار سے کہوں گا کہ یعنی بار میرے کچرے نے میرے کام میں کلما پڑا تھا میں کرا ہی دیتا ہوں قوم پھر بھی آ کے پھاڑ کے دیکھ رہی ابو چہل ابو چار کلمہ پڑھنا چلتا ہے لیکن نہیں پڑھ سکا اور آخری بات یہ کہہ گیا کہ اس طرح تم ناراض رہ میں جہنم کی آڑ برداشت کر لوں گا لیکن قوم کی آڑ برداشت نہیں کر سکتا قوم کیا کہے گا یہ بات تو میرے لیے بن جائے گی اپنی آواز ادا کے دین کو چھوڑ گیا یہ تارا مجھے قابل قبول نہیں ہے جہنم کی آڑ قابل قبول ہے وہ برباد کر لوں اس آڑ کو سہ لوں گا اس آڑ کو نہیں سہ سکتا اور یہ کہہ کے مر گئے بابا حویضی الفاظ ہے اس نے کہا کہ بل علا ملت عبد المطلب میں تو عبد المطلب کے دین پر ہوں اسی کی ملت پر ہوں یہ الفاظ کہہ کے مر گیا رسول علیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی طالب سے فرمایا کہ علی تمہارا باپ جہنم میں داخل ہو گیا جہنم کا ایک طبقہ جس کا نام تحدہ ہے اس طبقے میں دومارا باپ چلا گیا یہ چچا ہونا یہ محبت یہ قرابت یہ تعلق یہ معیت یہ کفالت کوئی چیز کام آئی اتنا قرف کوئی فائدہ ہوا یہ ہے سیرت سی بات کا اہم ترین میر میرے دوستو اہم پہلو کہ یہ محبتوں کے دعوے یہ تعلقات کے دعوے یہ جذبات کوئی چیز کام نہیں آئے گی جب تک اللہ کی توحید میں آپ مخلصر کھڑے میں ہوں آج ہمارا دین دینی جذبات بن کے رہ گئے اصل چیز کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے کیونکہ توحید والی بات اب کتنا پرت تم کر سکتے ہو کتنا تعلق قائم کر سکتے ہو کتنی محبتیں کر سکتے ہو اب اس تعالیٰ سے بڑھ کر تو نہیں لیکن اس تمام قرب اور تعلق کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا ناکام ہو گیا ابد الباد تک کے لیے جہمن کا نقمہ نہ دیا گیا تو پھر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ سیرت تیبہ کا اہم ترین درس جو ہے تو توحید بارے ترا اللہ کے مکہ مکرمہ میں تیرہ تھال جو بے آرامی کی زندگی گزاری اس کا واحد رب جو تھا وہ توحید تھی مدینہ میں آ کے ریاست مل گئی لیکن مدینے کی پوری دس سال زندگی جہاد اور قطر قطار سے عبارک بن گئی کبھی بدرے کا میدان کرم ہے کبھی عہد کا میدان کرم ہے کبھی صحابہ شہید ہو رہے ہیں کبھی اپنے دندارے مبارک شہید ہو رہے لکھنؤ سے ندھال کبھی آپ پڑے ہوئے ہیں یہ سارا تنگ و جو ہے اس کی بنیاد کی توحید ہماری تعالیٰ تھی تیئیس سال کی پوری زندگی کا خلاصہ جو ہے اللہ کی توحید مکی زندگی کا اہم ترین دور اہم ترین بس جب قریش ایک میٹنگ کر کے رسول اللہ, اللہ سے کے پاس ہے اور آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں کچھ شور کچھ لوگ کی بنیاد پر تو بات چیت کر لیتے ہیں اب میٹنگ شروع ہوئی ہاں جی کیا کہنا چاہتے ہیں سم اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں نا ٹھیک ہے کرو خوب کرو ہم بھی ساتھ کرتے لیکن وعدہ اس بات پہ کرو کہ ہمارے بتوں پر تنقید نہیں کرو گے توحید بیان کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے لیکن ہمارے خداوں پر تنقید نہ کرو بس اس بات پہ موادہ ہو جانا چاہیے آج بات جماعتوں کا منحج یہ ہے جن کو بسترے اٹھا کر گھومنے کا بڑا شوق ہے کہ توحید بیان کرو صرف کی تردید نہ کرو سنت بیان کرو قدرت کی تردید نہ کرو یہ کیا دین ہے اللہ کے پممبر سے آج یہی بات ہو رہی کہ اس بات پہ سمجھوتا کرنے سے کہ تم توحید بیان کرو لیکن ہمارے خداوں پر تنقید نہ کرو خوب اللہ سم نے شاہ سنایا کہ جو بات تم نے کہی ہے اس بات کو منوانے کے لیے اگر سورج میرے گائے ہاتھ میں رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو تو اس کے بعد بھی تمہاری یہ بات فرمول نہیں کروں گا آپ کے جملے کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ کہ سورج میں کتنی گرمی ہوگی یا گرمی برداشت کر لوں گا جل جاؤں گا تمہاری بات نہیں مانوں گا یہ چاند اس کی حرارت اس, کی, اس کا وزن یہ برداشت کر لوں گا تب کہ ہلاک ہو جاؤں گا تمہاری بات نہیں مانوں گا ظاہر جیسی آج کے سیاسی دہن ہوتے ہیں چلو سمجھوتا کر لو آ رہی ہے آگے چل کر دیکھیں گے لیکن نہیں میرے دوست عقیدے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ایسا کوئی نو دو قابل قبول نہیں کچھ مان لو کچھ منوا لو ادان کاملے قبول نہیں دوسرا ماننا اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں تک سورج کی دھوپ پہنچتی ہے وہاں جہاں تک کے خزانے میری مٹھی میں بند کر دو اور جہاں جہاں تک چاند کی کرنے لاتی ہیں وہاں جہاں تک کی دولتیں میرے قدمہ میں گیر کر دو نہ وہ ہاتھ مجھے بند کر سکتا ہے اور نہ یہ بالک مجھے توحیف کے بیان کے بند کر سکتی ہے مصیرت طیبہ کے اہم ترین میر اہم ترین پہلو اس پر غور کیوں نہیں کیا جاتا اللہ کے دلند یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ صرف اللہ کی توحید ہی توحید بیان ہو صرف توحید ہی توحید کا ذکر ہو اور غیر اللہ کی تفنید نہ ہو غیر اللہ کی ضدی نہ ہو غیر اللہ پر تنقید نہ ہو تو وہ توحید مکمل نہیں ہو سکتی مکمل توحید کب ہوگی جب پہلے غیر اللہ کا انکار ہو اس کے بعد اللہ کا اقرار اور اللہ کا اس بات ذرا کباز نہ بھی اندراج وابستان ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس کی پہلی دعوت یہ تھی کہ لوگوں تابوت کا انکار کرو تو کاشی کا تابوت ہو اجمیر کا ہو لاہور کا ہو راون پنڈی کہو ہو طاہیبان کا ہو تاج پتن کا ہو پہلے ان تابوتوں کا انکار کرو اس کے بعد ایک علم کا اقرار اس کی وحدانیت اس کا اثبات تب یہ تحریر پوری ہوگی اللہ کے نگمبر سے قوم کا مطالبہ یہ تھا کہ توحید بیان کرو لیکن شیر کی تردید نہ کرو اللہ کے پہلے نے یہ بات سنگ نہیں کی سیرت کا یہ اہم ترین پہلو ہمیں درد دیتا ہے کہ توحید مکمل کیسے ہوتی کہ لا الہ الا اللہ لا الہ میں پہلے انکار ہے اللہ کے سوا ہر معبود کا چاہے وہ کہیں بھی ہو زمین کے اندر بسن ہو زمین کے اوپر کھڑا ہو پتاؤں کے بیچ معلق ہو آسمانوں کے اندر رہنے والا ہو جیسے پاس لوگ کشن کی پوجا کرتے ہیں ہر معبود کا پہلے انکار کر دو نفی کر دو اس کے بعد اللہ کی توحید کا اقرار کرو اس کی بسانیت اس کا معبود ہونا اس کا حاجت روا ہونا اس کا خالق و مالک ہونا اس کا بعد میں اعتراف کرو یہ سیرت کی اہم ترین پہلو یہ وقت کیوں ہے اوجل کی ہے معنی یہ کہ یہ دین دینی توحید اگر توحید ہی کا سہن نہیں ہے تو جو مرضی عمل کرتے رہو کوئی ضرورت نہیں وہ عمل کسی کام کے میں بالکل ناکارہ نامرا ناکام ہاں اگر توحید ہو رات ہو اس میں کوئی توپاہی نہ ہو کوئی ہلو نہ ہو تو اللہ کے پیغمبر کی یہ بشارت موجود ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جب نہ آ جانا سعید آنی بالقوری طرف ہوا سلم نہ بالخرا بھی, بھی, کا بھی اے آدم کے بیٹے اگر پوری زمین اپنے گناہوں سے بھر کے لے آئے زمین میں ہر جگہ تیری معیت اور تیری شہکاریاں یہ ہر قسم کا گناہ ہو کیک نہ ہو تو ہمارے عقید ہو کے خراب ہے محفوظ میں یہ پوری زمین لے لوں گا اور تیرے گناہوں سے اس زمین کو دھو ڈالوں گا اور اس کی جگہ اپنی مغفرت اور اپنے فضل سے اپنی رحمت سے وہ پوری زمین بھر کے لوٹا دوں گا کیک نہیں یہ توحید کی برکتیں پر اور وہ توحید کے لحوظ تھے کیا لفوست ہیں اشرق پر پسند عمل ہوں یہ کتاب فلاح سے نہیں فالحین سے نہیں شہدا سے نہیں اور افطیہ اور اختیار سے نہیں بلکہ اندیا سے کیا نبیوں کی جماعت اگر تم نے بھی شرک کر تو تمہاری بھی ساری نیکوں پر بات کر کے رکھو ادھر ہے جو توحید کی برکت سے بخشے جا رہے ہیں کی جماعت ہے تم کو یہ وحیط سنائی ہے ذرے کے برابر اگر تم بھی شیر کر دیسے تو تمہاری بھی لیکن برباد ہو جائیں کہ ہر اللہ کے بمبر سیرت کیا ہے سیرت طیبہ کے تقاضے کیا ہے اللہ کے کدمبر کیا چاہتے ہیں آج کی کے حیات طیبہ کے ان پہلوؤں سے یہ بات مانا نہیں ہو رہی کہ اللہ کے کلمبر کا پھر مقصود کیا ہے وہ لوگوں سے کیا چاہتے ہیں ابو وہ نے گے کہ کرنی نبی اسنان کو زخمی کر دیا ایک لوڈی نے دیکھ لیا اللہ کے کدمبر یہ بات دیکھتے ہیں کہ مسلمان مسلم آسری میں کمزور ہے خبر کر گئے برداشت کر گئے ایک لونڈی نے رکھ لیا اور آپ کے چچا کو آگاہ کر دیا کہ تمہارے بھتیجے کو لوٹتے ہیں تنگ کرتے ہیں گالیاں دیتا ہے تکلیفیں پہنچاتا ہے مارتا ہے تمہاری زبانوں کے کیا فائدے یہ زمین اکڑا کیا فائدہ ہے اس کا تمہارا سگل خون تمہارا بتیجا اور قوم کی اس تخلیت کا نشانہ بنا ہوا ہے امیر حمزہ کی خاندانی لہر جاگ اٹھی اور اب اس جال کو جا کے اس کی جھالب کی صدا دی اسے بھی اسی طرح زخمی کیا اور فرق محمد اپنے وسیلے کے پاس آ گیا کہ بلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تمہارا انتقام لے لیا بدلا لے لیا قربان جائیے اللہ کے پممبر پر فرما کہ محمد انتقام سے خوش نہیں ہوتا قدرے سے خوش نہیں ہوتا تو نتیجے کیسے خوش ہو گئے سماج ایک ہی بات ہے میرے پروردگار کو قبول کر لو اس کی توحید کا اقرار کر لو ان اشد اللہ تو کیا کرنا پڑ لو تو کیا اتنا متاثر ہوا کہا کہ اشد اللہ الہ الا اللہ محمد عبدہ رسول اللہ کے کی پممبر کیا چاہتے قوم سے کیا ان کا تقاضہ ہے کیا ان کی طلب ہے صحیح تیب باتیں پہلے اوپر کر کے دیکھو کہ توحید کا مقام کیا ہے توحید کی عیسیت کیا ہے یہ رد قائمات کی عبادت یہ پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ کہ طریقہ عبادت کیا ہے یہاں بھی کوئی سمجھوتا نہیں تم عبادت کو سمجھ لو تحریک کو قبول کر لو لیکن طریقہ عبادت اللہ کے گرمبر کا نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں میرے دوستو آسمان سے آواز آتی ہے نقد کوانکھ رسول ہے اس بافل ہے لوگوں نے تمہارے لیے نمون اللہ کا رسول ہے رسول ہے خدا عاللہ اس زمین کی پشت پر تو صرف میرے کلبر کی ساج کر رہا ہے وہ اللہ کی سادج کر رہا ہے طریقہ عبادت تو, تو معمولی بات نہیں ہے. کہ اللہ کی توحید کو جو قبول کر لو نماز کو مان لو روبے کو مان لو لیکن نماز پڑھنی کیسی ہے اپنے بزرگوں جیسی نماز پڑھنی جیسے کیسی ہے اپنے اماموں جیسی کیا فائدہ اللہ کے کلندر تعلیم دے رہے ہیں اور ہر ہر موقع پہ فرماتے ہیں کہ ہر کام ویسے ہی کر جیسے میں کروں نماز کا معاملہ سلو کمار وسلی جیسے مجھے نماز پڑھتے میں دیکھتے ویسے پڑھو طریقہ پر یہ بات کتنا اہم معلوم ہے کہ جماعت کی تقدیر ہو گئی اللہ کے درم پر کس ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ پتہ نہیں لوگ اب تک میرے طریقے کو سمجھ سکے یا نہیں سمجھ سکے اپنا سکے یا نہیں اپنا سکے اللہ کے درم نے وہ نماز منبر پر کر کے کی تاکہ آخر تک لوگ دیکھیں کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں جب سجدہ کرنا ہوتا منبر سے اتر آتے پر نماز نہیں پڑھی کیا نمبل پور نماز پڑھی جا سکتی ہے ہم نہیں پڑھ سکتے دنیا کا آج کوئی امام نہیں پڑھ سکتا اللہ کے دھرم پر میں پڑھی صرف ایک حکمت کی خاطر لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ نماز کافے پڑھی جائے اور یہ سمجھانا مقصود تھا کہ عبادت کے بعد طریقہ عبادت بھی ضروری ہے اللہ کی توحید کو مان لو لیکن توحید کے طریقے عبادت کے طریقے نماز کا طریقہ روزے کا طریقہ اس کو اگر نہ سمجھ سکے تو مرضی کے مطابق یہ کام پڑھتے رہو نہ یہ تحریر فائدہ دے گی نہ تو خالی تقریب فائدہ دے گی نہ یہ جی نمازیں نہ یہ جی روے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تب تک, تک ان تمام اعمال میں اتباع نہ ہو اس کی محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دین کا یہ فہم عزا فرمائے ان اسی موضوع پر بعد آگے چلے گی اللہ رب العزت توحید کا اور ہم اپنے سرندر کی مساوات کا سچا اور صحیح فہم شعور ہم کو عدا فرما دے